سانحين من الدهر لم يكن انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائے پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ہم <سؤال> نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا نہ بن جائے فری نسلا سی لو اولا لو ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے انش ربو نس میزا بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی بها عباد اللہ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کیوں ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے فون بن نظری و خوف مستفی راک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے راک اور وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ ہمیں تو اپنے پروردیگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے سور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا جزا بنا سو جنت اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا وہ باغوں میں آرام آرامد انچی نشستوں پر تک لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ وہ دھوب کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور حالت یہ ہوگی کہ ان باہوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے من شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا سنگ کیا نمیزا اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا فی ہم سلسل وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے وَيطوف عليهم مخلدون اذا حسبتهم لؤلؤ ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وَإِذَا رَعَيْتَ ثَمَّ رَعَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی عالیہم فیاب سندس خضر و استبرق وحلو اساور من فضت وسقاہم ربهم شرابا طہورا ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا پروردگار نہایت پاکیزا شراب پلائے گا کم مشکور اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدر دانی کی گئی ہے قرآن اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تو من او کفور لہذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان فرمان یا کافر کی بات نہ مانو رسما اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح شام ذکر کیا کروس لو لو اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس تسبیح کرو ثقیلا یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں بدھ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں اندھی تل فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے امت اون علاش او اللہ کا علیما حکیما اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک من رحمته اعد لهم عذابا علیم وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک کا تیار کر رکھا ہے